فقال الله تبارك وتعالى في القآان المجيد والفرقان خميد اعوذ بالله السبيد عليم من الش طان الرجين من همزه والفيه ونفسين الذيين مكَّم في الارض فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي اللہ سبحانہ پٹھانا ہوا تعالیٰ ہیں. مسلمانوں کو جو دین عطا کیا ہے اس میں اتنا شمول اور عموم ہے کہ تمام تر شبہ ہے زندگی کو یہ موٹیق ہے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو اور اسلام چونکہ یہ آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے ولدی ارسلہ رسول و بالغدا ودین الحق لیہ الراہدینی کلی اللہ وہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے لیود ہیرا دینی کلی تاکہ وہ اسے تمام تر ادیان پر غالب کر اسلام اسلام غالب آتا ہے اس پہ غلبہ پایا نہیں جا سکتا یہ اسلام کی ایک فطرت اور اسلام کا مزاج ہے تو غلبہ اور اقتدار اور حکومت اور خلافت اور سیاست کے میدان میں اللہ سبحانہ وبل اعلی نے اسلام کی بڑی واضح رہنمائی فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس بات میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ایک اسلامی ریاست تشکیل دی اور پھر اس میں کیسا نظام کیسا عدل و انصاف اور کیسی مساوات اور کس طرح فیصلوں کا قضاء اور عدالت کا نظام اور کس انداز میں عبادات اور دعوت ادلال امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا ایک پورا نظام قائم کیا اور یہی صفت اللہ سبحانہ فرانا ہوا تعالی نے اہل ایمان کی بھی دکر کی ہے اللہ مکن نہ آتا مسکا تھا کہ جب ہم ان کو زمین میں تبکمت عطا کرتے ہیں زمین میں اقتدار اور غلبہ اور سلطنت ہم ان کو دیتے ہیں آکام اس پھر یہ نماز کا نظم قائم کرتے ہیں نظام نماز کا کھڑا کرتے ہیں آ کر اور زکات دیتے ہیں پورا ایک نظام زکات کا یہ قائم کرتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ایک نظام کھڑا کرتے اور تمام امور کا انجام اللہ رب ہی کے لیے تو اسلامی سلطنت اور اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو کھڑا کرنا دین کو قائم کرنا جو عماد الدین ہیں دین کے بنیادی ستون انہیں معاشرے میں عزت بخشنا اور ان پر قائم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے ایک پورا سسٹم ایک پورا نظام ایسا قائم کرنا کہ جو مسلم ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان سے پیچھے نہ رہے اسلامی مملکت کا اقتدار میں آنے والے لوگوں کا سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہوگا آکار اسمالات کا وہ آتا امر او بل معروف و نماز زکوٰۃ امر بالمعروف اور نہ ہیل ممکن چار بنیادی فریضے وہ فر فور ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے نظم قائم کرتے ہیں اور برا ہو اس جمہوریت کا کہ اس نے مسلمانوں کی صفوں میں تشدد اور اختراف بڑھایا ہے مسلمانوں میں دوریاں اس نے بہت زیادہ پیدا کی ہیں اسلام کا تو ایک نظام فطری سا نظام تھا کہ جس میں لوگ اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے ابھر کر سامنے آتے اور لوگ اتفاق کر انہیں اپنا امیر اپنا خلیفہ اپنا حاکم اپنا ولی امر تسلیم کرتے لیکن جمہوریت میں کئی ایک فرقے پیدا ہو جاتے ہیں جو اقتدار کی رسہ کشی کرتے ہیں پھر ان میں مقابلے اور ایک دوسرے کی غیبتیں اور چڑیاں بغدان درازیاں الزام تراشیاں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ایک دوسرے کی عزت کو تو یہ معمولی مسئلہ سمجھا جاتا ہے جبکہ ایک مومن کی حرمت و عزت کا اللہ کی عزت سے زیادہ ہے وہ شخص جسے آپ مسلمان تسلیم کرتے ہیں چاہے جتنا مرضی فاسق و فاجر ہے وہ زانی ہوگا بدکار ہوگا چور دارو لٹیرا ہوگا بہت کچھ ہوگا لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا مسلمان ہونا اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی عزت پر انگلی نہ اٹھائی جائے اس کی عزت پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے بھلے وہ جیسا بھی ہے اس کے اعمال اس کی ذات کی حد تک اگر اس کے اعمال کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے سزائیں مقرر کی اسے وہ سزائیں دی جائیں لیکن ان سزاؤں سے ہٹ کے کسی کو طاعت و کا نشانہ بنانا کرنا پھر کسی کی غیبتیں کرنا اور اس پر الزام یا بہتان لگانا شریعت اس کی قطر اجازت نہیں ہے اور دوسری طرف یہ جمہوریت کا حسن ہے اسے جمہوریت کا حسن قرار دیا گیا اسلام ایک حاکم کے اقتدار میں آ جانے کے بعد مسلمانوں کے کسی ایک حاکم پر متفق ہو جانے کے بعد اسے اپنا خلیفہ ولی امر حکمران تسلیم کر لینے کے بعد اس کے خلاف اٹھنے والے ہر شخص کی گردت اڑانے کا حکم دیتا ہے فضری کا حک کا ہے منکانا کہ جب تمہارا معاملہ مجتمع ہو تم ایک خلیفہ ایک حاکم پر اکٹھے ہو گئے جیسے کیسے بھی ہوئے اگرچہ یہ حدیث نظام خلافت نظام عمارت عمارت و خلافت کے ساتھ ساتھ بادشاہی نظام ملوکیت پر بہت حد تک صادق پاتی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی نظام کے نتیجے میں کسی بھی نظام کے نتیجے میں اگر کوئی شخص مسلط ہو گیا چاہے وہ متسلط بالجوارو تھی کیوں نہ ہو دھکے اور زبردستی سے مسلط کیوں نہ ہو اس طرح ہمارے ہاں یہ مارشاء میں ہو جاتا ہے ڈنڈے کے زور پر ہاکے بن بیٹھا جیسے بھی جب وہ زبان اقتدار سنبھال چکا ہے تو پھر اس کے خلاف بغاوت شریعت اسلامیہ اس سے قطعی طور پر منع کر لیکن یہ کوئی جمہوریت ایسی ہے کہ اس میں جب تک حزب اقتدار کے ساتھ ہزب اختلاف نہ ہو جمہوریت کا پڑھی یعنی اسلام کے نظام سے بہت زیادہ تضاد اور ٹکراؤ ہیں اس جمہوریت کے جس کی وجہ سے افراتفری اور فتنہ اور فساد اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ایک آدمی حکومت میں ہے وہ حکومت کا نظام چلا رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ تم میں دین کو قائم رکھیں نماز پڑھتے رہیں تمہیں اسلام پر چلنے کا پورا حق اور اختیار دیتے رہیں وہ واضح طور پر کفر نہ کریں کفر بواح پہ مرتکب نہ ہو اس وقت تک تمہارا کام ہے ان کی سنو اور اطاعت کرو اظہار کا زہرا کا وہ آخلا وہ حاکم ہے تم پہ بیجا ظلم کرتا ہے تمہاری پیٹ پیٹتا ہے تمہارا مار کھاتا اور لوٹتا ہے لیکن وہ حاکم ہے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو بھلے تم پہ ظلم کرتا ہے ہم ہم. انہیں ان کا حق دو بس اللہ حقا ہم. اپنا حق رب سے مان یہ اسلام کی تربیت ہے ارے تم بس تمہارے ذمہ کیا ہے کہ تم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے حکم بجانا ہے سو زبیبا اگرچہ تم پہ ایک ہبشی کالا کو غلام جس کا سر منقع کی طرح کا ہو ایسا عجیب و غریب شکر و صورت والا اور نچلے درجے کا محکوم اور غلام وہ تم پر امیر مقرر کر دیا جائے پھر بھی سنو اور اطاعت ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم اور جمہوریت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر جیت گئے واہ واہ ہار گئے تو دھاندھلی کا شور بچا دو پھر کوئی دو چار سیٹیں اگر مل گئی ہیں اپوزیشن میں بیٹھو اور حاکم وقت کی ہر بات پہ تنقید کرو بات بات پہ واقف کرو اور جملہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناؤ اس کا کام اگرچہ اچھا بھی ہو لیکن تمہارا کام ہے اسے حلف تنقیر بنانا اگر نہیں کرو گے تو اپوزیشن کیسی قائد حزب اقتدار یعنی وزیر اعظم اس کے مقابل قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر دونوں برابر کی تنخواہ لیتے ہیں قوم کے مال سے قاعد حزب اقتدار اس لیے کہ اقتدار کو سنبھالا ہے ملک کو دیکھ رہا ہے نظام چلا رہا ہے اور قاعد حزب اختلاف صرف تنقید کرنے کی تنخواہ لے یہ ہے جمہوریت جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اسلامی نظام سے یہ قطعی طور پر نیب نہیں تھا اسلام کا نظام یہ اکثر مختلف ہے لیکن بہرحال ہم پہ یہ نظام مسلط ہے اور اس نظام کی شکل ہم نے بگاڑ دی ہے پوری طرح سے جمہوریت کو ہم نے جمہوریت رہنے نہیں دیا لیکن ابھی تک اس سے جان نہیں چھڑوا سکے تو جب تک اس سے جان نہیں چھوٹتی تو اس کے ساتھ تعامل برتاؤ اس سسٹم اور اس نظام کے ساتھ وہ سیکھنا چاہیے کہ انسان اس نظام کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے دین کی مخالفت نہ ہوا مستطا تم اللہ نے کہا ہے جتنی تم نے استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو مستق تمہارے اختیار اور بس میں اس نظام کو بدلنا نہیں ہے مسرت ہو چکا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعامل کو شرعی دائروں کے اندر رہ کر کیا جائے اور یہ تو ایک سیدھی سی سادہ سادہ سی بات ہے کہ جب دو پہلوانوں کی لڑائی ہوتی ہے کسی ایک میں ہارنا ہی ہوتا اب ہارنے والا گر کے کہے کہ باندھلی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے شور بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر کسی کو ایسا کچھ نظر آتا ہے اس کے لیے ضابطہ اور اصول طریقہ کار طے شدہ ہے پاکستان کا ایک عام شہری عام شہری وہ اٹھ کے عدالت میں ریٹ دائر کر سکتا ہے فلا پولنگ اسٹیشن پہ فلاں جگہ پہ اس طرح کی دھاندلی اور سازش ہوئی ہے یہ ملت کے ایک ایک فرد کو اختیار حاصل ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ لڑائی کرنے والے لوگ ہی ایسا کرے کوئی بھی اٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے یہ تو ہے ایک لائحہ عمل طریقہ کار ایک اسٹریٹجی جو طے شدہ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ چونکہ میں نے یہ سمجھا گاندلی ہوئی ہے تو اب نکلو بازاروں میں روڈوں پہ روڈیں بلاک کرو مسافروں کو تنگ کرو آتے جاتے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنو اور کہیں دھرنے اور کہیں ریلیاں اور کہیں لانگ مارچ اور کہیں جلوس اور اس کا نتیجہ قوم کا پیسہ بھی جایا قوم کا وقت بھی جایا اور اسی طرح بے گناہ لوگوں کو خواہ مخواہ تکلیف میں جو مبتلا کر کے گناہ کمایا وہ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گلیوں میں راستوں پہ بیٹھنے سے منع کیا فرمایا میں یا تمہیں جلوسا کا بیٹھنے سے ہماری ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے طریقہ اگر تم ایسا کیے بغیر سمجھتی ہو کہ ہمارا چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کو اس کا حق دو راستے کا حق کیا ہے غلط البصر اپنی نگاہ نیچے پیچھے غلط نگاہی آوارہ نگاہی نہ ہو غلط البصر راستے میں بیٹھنا ہے نگاہیں پست آتی جاتی غیر محرم عورتوں کے لباس اور ان کے جسموں کا طواف نہ کریں تمہاری نہ کریں کف تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ راستہ روک کے تکلیف پیدا نہ کرو بلکہ سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو رد السلام سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو پانچ حق دنوائے راستے پانچ کام کر سکتے ہو تو راستے میں بیٹھتا نہیں کر سکتے تو راستے میں نہ بیٹھ یعنی راستے میں بیٹھنے سے منع کیا کہیں لوگوں کے لیے مصیبت مشکل اور پریشانی نہ ہو جائے اور یہ دھرنوں کی سیاست اور ریلیاں اور جلوسوں کی سیاست جس میں پورا راستہ ہی روک دیا جاتا ہے اور کئی کئی دن اسلام بھلا اس کی کہاں اجازت دیتا ہے اور یہ جو طریقہ کار جمہوریت کا دیا ہوا ہے کہ آپ اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دھرنے دیں لانگ مارچ جل جلوس یہ کام پر. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ اپنے جلسے جلوس ایسی جگہوں پہ رکھے جہاں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو میڈیا آپ کو کوریج دے گا دکھانا تو آپ نے لوگوں کو ہے نا میڈیا کے ذریعے وہ دیکھ لیں گے احتجاج آپ کا ریکارڈ ہو جائے بھی ضرورت پڑ جائے جلوس نکالنے کی دو روزہ راستے ٹو وے ان کا اختیار کریں نتیجہ کیا نکلے گا راستہ کھلا سب کچھ کرے کا یا روزہ راستے کا اختیار کریں گے اس کا ایک حصہ چھوڑ دیں مسافروں کے لیے دوسرے حصے پہ آپ نے جو تلاشا گانا ہے لگا رہے اور پھر یوٹنس اور چوک وہاں پہ بریک نہ لگائیں تیزی سے گزریں تاکہ راستے میں آنے جانے والوں کو تنظیم اور تکلیف نہ ہو اسلام نے کچھ بیریئرز مقرر کیے ہیں کچھ حد بندیاں کی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اوپر ایک سسٹم مسلط ہو چکا ہے آپ اس کو فالو کیے غیر نہیں رہ سکتے اس کو اپنانا آپ کے لیے ضروری ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اسلام ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس میدان میں رہنمائی ہی نہ کرے کچھ خطوات اسلام مقرر کرتا ہے گائڈ لائنز دیتا ہے ان خطوات کی ان لائنز کی پیروی کریں اور پھر ہمارے ہاں معاشرہ ماحول بڑا عجیب کہ جو خطیاب ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے اور جو شکست ہوتا ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے جیتنے والا وہ جیت کی خوشی میں جیت کا جشن منانے کے لیے شور شرابہ مچائے گا آسمان سر پہ اٹھائے گا آدھی دی آدھی رات کو سوئے کو جگائے کوئی ڈھول پیٹے گا کوئی باجے بجائے گا اور کوئی ہو ہا کے شور شرابے اور مارے جائے منقراد خوشی میں یا غبی میں کسی بھی صورت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میوزک جیت کی خوشی میں یہ خوشی کا انداز اسلامی نہیں ہے اللہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور بے علمی سے لوگوں کو بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں ان کے لیے رسواتن اہداف دانے بجانے کو شریعت نے کسی صورت پسند نہیں کیا بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمدی کی اس اومت میں خصف اور ہوگا لوگ زمین میں دھنسیں گے پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں اور یہ کن لوگوں میں ہوگا فرمایا ادا رات القی نات واضف و جب ناچ گانے والیاں عام ہو جائیں گانے بجانے کے آلات معاذ بانسریاں اور دفیں یہ چھوٹے چھوٹے آلات ان کو محاذ کہتے دیں یہ عام ہو جائیں بشہی بات اور, اور شرابیں پی جائیں پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت پر جزوی آلات آئے گا اس طرح کا کہ کچھ لوگوں کی شکلیں بگڑیں کچھ زمین میں دھنسیں یا وہ پتھروں تلے دب کے بار جائیں اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ والی آوازوں سے منع کیا گیا ہے ایک و لاہ اور نغمے کی گانے بجانے کی آوازیں وہ مضامین شیطان اور میوزک شیطان کے باجے وہ سعود الصیبت اور مصیبت کے وقت کی جو آواز ہے خمشو شک و ججو بن چہرے نوچنا غیر پھارنا اور وہیلا کرنا چیخنا چندانا ان دو طرح کی آوازوں سے مجھے بنا دیا گیا اسی طرح جامع ترپتی میں حجیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک یہودی لمبی ناچ رہی اس کے ارد گرد کچھ یہودی اور بچے جمع ہیں بدینہ کے بازار وہ ناچنے والی بھی بھاگ گئی اور جو اس کے ارد گرد جمع تھے وہ بھی بھاگ گئے سرایا تو شیاتی الجن یہ فرمن ہے میں نے جن و انس کے شیطانوں کو عمر رضی اللہ عنہ کی دہشت کی وجہ سے بھاگتے ہوئے دیکھا ناچنے والی کو بھی شیطان کہا اور جو اس کا مجرا دیکھنے کے لیے دائیں بائیں جمع تھے دیکھ رہے تھے ناظرین مشاہدین انہیں شی کام کرا سختی سے شریعت نے ان کاموں سے منع کیا ہے اور ہمارے ہاں یہ معاملہ چل رہا ہے خوشی ہے تو تب بھی غمی ہے تو تب بھی شریعت کی نافرمانی اور مسلمانوں کو ایزا اور تخلیق کسی قبیلے کے کوئی زیادہ بندے مر جائیں وہ روڈے بلا کر کے پورا پاکستان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو فتح اور کامیابی مل جائے وہ پورا مدن بلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من المسلم ویدی حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں آج نہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان بچتا ہے نہ ان کی زبان سے دوسرا مسلمان بچتا ہے فرمایا ممن اللہ ممن امیناسا دمن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے مال اور اپنے خون کو محفوظ سمجھیں جو کامیاب ہو کے اقتدار میں آتا ہے وہ بھی ٹیکسوں کے نام پہ قوم کا مال لوٹ لوٹ کے اپنی تجوڑیاں بنتا ہے اور جو ناکام ہوتا ہے وہ دھرنے اور ریلیاں اور جلوس نکال نکال کے لوگوں کو تانگ کر کے اور پھر کبھی زیادہ جوش میں آ کے توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کر کے قوم کا نقصان کرتا ہے مومن وہ ہے کہ لوگ جس سے اپنے بات اور اپنی جان کو محبوب سمجھے یہ ہے مومن اور مومن آدمی وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تابع فرما ہوتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجیب ہے اور یہ اعزاز صرف مومر کو ہی حاصل ہے اگر اس کو خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے وہی ایسا بت ہند سودا تو اللہ اور اگر مومن کو کبھی تکلیف پہنچے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے بہت دو صورت خوشی ملے یا غمی ملے مومن اللہ رب العالمین کا اجر سمیٹتا ہے میں اللہ بک الشین اللہ فرماتے ہیں جو مؤمن بن جاتا ہے اللہ پر کامل ایمان اور یقین پیدا کر لیتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اللہ بک الشین علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سیدانسبن مالک رضی اللہ الن کی روایت جامع تربدی میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو جلد صدا لے دیتا ہے وہ ادا آرا دبی ابدی شررن کا اور جب اللہ کسی آدمی سے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے گناہ پر اس کی گرفت نہیں کرتا یوافی حتہ حتیہ کہ قیامت کے دن پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے تو مومن کے لیے جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ بھی اس کے لیے باعث رحمت ہے ہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور اور ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ تیری صدا دنیا میں سہ سکے نہ آخت میں سہنے کے ہم قابل. ربنا آخرنا ان نسینا او نا اللہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے ہمارا بہت اللہ سم خانہ ہوا نے خود دعا سکھائی ربا نا عذاب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا نہ دنیا میں اللہ کی پکڑ کوئی سہ سکتا ہے نہ آخرت میں سہ سکتا ہاں مومن کو کبھی کوئی تکلیف اور دنگی اور پریشانی آتی ہے تو اس کے گناہوں کے اضالے کا باعث بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمدی ہی کی حدیث ہے ازم بڑی آزمائش کی جزا بڑی المائش کا سلا اور اجر وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے ابتلاح جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے فمن رضی اللہ فمن رضی, رضی فلاح جو راضی رہا تنگی پر بھی آسانی پر بھی خوشحالی پر بھی اور بدحالی پر بھی ہر حال میں جو اللہ سے راضی رہا فلاح الرضا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضا رضامندی ہے پمن سخیتا فلاح و اور جو ناخوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو خوشی پہنچے یا مومن کے لیے بہرحال اس میں خیر ہی خیر ہے انام بھی خیرو خیر اس کا ہر کام اس کے لیے بھلا اور بہتر ہے لیکن کسی بھی حال میں مومن اللہ کی نافرمانی فرمانی اور بغاوت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریس مننا من ضرب جو صدمے کے وقت چہرہ پیٹے رخسار پیٹے گروا پھاڑے اور جاہلیت جیسی آوازیں نکالے وہ ہمیں سے نہیں منہ میں صبر کرنے والا تحمل مزاج چھوٹے دماغ سے اپنے معاملات کو سوچنے والا اور ہر حال میں اپنا قصور تلاش کرتا ہے اپنا قصور یہ مومن کی ایک بہت بڑی خوبی اگر کسی طرف سے اس کو کوئی اور تکلیف پہنچے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ کہیں اس نے اپنے بارے میں کوئی متحبرانہ داخلہ تو نہیں کر دیا جس کی سزا اللہ نے اس کو دی ہے کہیں اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی تو نہیں کر لی جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے بعد میں کسی دوسرے کی جانب متوجہ ہوتا ہے پہلی توجہ اپنے کردار پہ اپنے عمل پہ اب مثال کے طور پہ نہیں حالیہ الیکشنوں کو ہی لے لے وہ پارٹی جو دھڑم سے نیچے گری ہے اس کے اپنے اندر اس کے اسباب گرنے کے کتنے زیادہ مدو کوئی خلاف تو نتیجہ نہیں اہم کے مطابق کیوں ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو مذہبی تھا اسے انہوں نے متنفر کیا ختم نبوت کی وجہ سے اور کچھ جوشیلے مذہبیوں کو مذہبی جو تھے وہ متنفر ہوئے وہ ممتاز قادری والے مسئلے کے وجہ سے وہ کام ٹھیک ہوا یا غلط الگ بات لیکن ہماری قوم اتنی سمجھدار نہیں یہ جوشیلے اور جنونی اور جتنی بھی یہ مذہبی تنظیمیں میدان میں اتری ہیں الیکشنوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے الیکشنوں میں ان سب نے ने کا ووٹ بینک نہیں توڑا مذہبی ووٹ توڑا ہے اور یہ سب لیگیوں کا تھا پھر وہ بہت بڑے بڑے برج جو بڑا ووٹ بینک رکھتے تھے الٹ کے بلے کے آگے بڑے بڑے نام یہ بھی سبب ہے پھر جب یہ نعرہ لگایا کہ مجھے فوج کے خلاف ووٹ چاہیے فوج ایک بندے کا نام نہیں لاکھوں افراد پر مشتمل ہے اور اس لاکھوں افراد پر مشتمل فوج وہ خاندان رکھتی ہے یعنی لاکھوں خاندان اور کروڑوں محد وطن عوام وہ ایسے غلط ناروں اور داغوں کی وجہ سے پیچھے یہ اسباب ہیں اندر جو پائے جاتے ہیں اور یہ شکست کی بنیادی وجوہات میں سے شامل ہیں ہم بھلے شور ڈالیں دھاندلی کا یہ ہوا ٹھیک ہے اگر کچھ ہوا ہے ایسا اسے عدالت میں ثابت کریں ہمیں کوئی غرض نہیں عمران خان آتا ہے یا نواز شریف آتا ہے یا زرداری آتا ہے ہمیں گرد اس بات سے ہے جو بھی آئے وہ ملک کا اور دین کا مخافظ ہوا بلوبینا ولا کافین اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ ایسے آگے ہاں مسلط نہ کرنا جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہ ڈرے اور ہم پہ رحم نہ کریں جو بھی آئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ ہم پہ رحم کرنے والا دین پہ رحم کرنے والا اور قوم پہ رحم کرنے والا خان صاحب نے آتے تقریر تو بڑی گرما گرم کی ہے لیکن اقبال بڑا دیشک ہے من برتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا تو یہ غازی بنا کردار کا غازی بنا گفتار کے غازی تو سارے ہی ہیں ضرورت ہے کردار کا غازی بننے کردار کے کے بن لکھائیں جو کہا ہے اس پر عمل کر کے لکھائے اور اگر جو دعوے کیے ہیں اس پہ عمل کر لیں تو آئندہ پندرہ بیس سال میں کوئی نہیں رہا کون کو کام چاہیے دعوے نہیں کھوکھلے نعرے تو آج تک سنتے جوان ہوئے ہیں اور سنتے سنتے کون بری ہوگی چاہے وہ مارشل نام والے ہوں یا یہ جمہوریے ہوں سب کا ایک ہی کام ملک و ملت کو جو مطلوب ہیں وہ ایسا بیدار مرض ہے جو پوری دنیا پہ نظر رکھے معاملات کو سمجھنے والا ہو اور صرف دانے ہی نہ کرے کام کر کے دکھائے ہماری قوم کی بیچاری بڑی سادہ ہے ہماری ہی جیب سے پیسے نکال نکال کے ٹیکسوں کے نام پہ کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام پہ وہ جمع کر لیتے ہیں پھر سال بعد آڈٹ ہوتا ہے بجت تقسیم ہوتا ہے اس میں سے اگر کوئی بندہ ایک آدھ کوئی بل بنا دے کوئی پانی شانی کا بندوبست کر دے تو کوئی نہیں جی کھایا ہے تو لگایا بھی تو ہے نا بڑا جی بھال ہے ہمارا کھایا کیوں ہے سوال یہ ہے مسلمان تو وہ ہے ابھی روم کو بھڑی مجلس میں کھڑا کرتا ہے کہ اتنا بڑا قد جو چادریں غنیمت کی تقسیم ہوئی آپ کی تو پوشاک نہیں بنتی کدھر سے آئی یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کا احتساب اور امیر و مرین کو بھرے مجمع میں صفائی دینی پڑتی ہے عدالت میں حاضری سے استثناء نہیں مانتے بیٹا اس کے کہتا ہے باپ کی چادر کم تھی میں نے دی یہ ہے شفافیت اسے کہتے ہیں اور اسلام ایسا نظم چاہتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالات ہمارے ملک کی حالات بہتر فرما دے اور جو حاکم اس وقت ہم پہ مسلط ہوئے ہیں انہیں اللہ ہدایت دے ان کے مشیرین اور ان کے مظاہرہ انہیں دین کی طرف راغب کر دے اللہ کی دو انگلیوں میں لوگوں کے دل ہیں اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں موڑتا ہے اللہ ہمارے دل بھی اور ہمارے حکمرانوں کے دل بھی اسلام کی طرف موڑ دے اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھی ولکم علیہ اللہ وسلم